الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ وقفا سلام الدین لل... والل... ام آباد صورت مدسر کی آیات جن آیات کو اللہ تعالی نے اپنی نبی کو سب سے پہلی رسالت اور پیغام کی شکل میں دیا ان پر گفتگو ہو رہی تھی یا ایہل مدثر کمف عندر یا ابکا فکبر فطاہر وردج بقا فتاحر ور رج چھ چیزیں گزر گئی ایک اور چیز رہ گئی ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ولی ربی کا فصر ولی ربی کا فصبر اور اے نبی آپ اپنی ربی کے لیے صبر کریں اللہ تعالی نے اپنے نبی کو صبر کی تلقین کیا کتنی پیاری نصیحت یہی چند نصیحتیں ہیں کہ ای ایل مدثر کمف عندر و ربا وقبتفا جر ومن تصد فر و ربی کا فصبر سی چیزیں ہیں جو سب سے پہلے رسالت اللہ نے آپ کو رسول بنایا پی پیغام دیا تو پیغام کی ابتدا ان چھ باتوں سے کی آخری چیز ولے ربی کا فصبر اے نبی آپ اپنی ربی کے لیے صبر کیا صبر کی تلقین کیا صبر کیوں اللہ تعالی آپ جو نبی بنایا اس نبوت اور نسانت کا حق ادا کرنے کے لیے صبر کا ہونا بے انتہا ضروری ہے جب اللہ کا نبی اللہ کے نبی اللہ کے رسول انبیاء کے وار سے دین کی کا کام اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے میدان میں آتے ہیں تو قدم قدم پر صبر کی ضرورت ہوتی گھر والوں نا, والے ناراض قوم اور قبیلے کے لوگ ناراض پورا معاشرہ پورا مجتمع پوری سوسائٹی اس کی مخالفت ہو جاتی کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس کو قوم نے تکلیف نہ دیا ہو خود ہمارے نبی کو کتنا ستایا گیا اسی لیے صبر کی تلقین کی گئی ہے ہر نبی کو فصبر کما صبر اول العزم من الرسل اللہ تعالی نے اپنے نبی کو حکم دیا اے نبی آپ صبر کریں کما صبر اول العزم من الرسل آپ سے پہلے آپ سے پہلے بہت سارے انبیاء رسول پیغمبر بڑی ہمت والے نبیوں کو ہم نے حکم دیا تھا کہ آپ کیا کریں صبر کریں بغیر صبر کے دعوت و تبلیغ امت کی اصلاح بغیر صبر و ضبط کی انسان کسی بھی عمل میں کامیاب نہیں ہو سکتا اسی لیے صبر کریں اور صبر بھی کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا ہے اللہ رب العالمین کی رضا اللہ کی خوشنودی سمجھ کر کے اس لیے ہمیشہ اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ صبر کے بغیر کوئی کام کوئی انسان اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوتا اسی لیے اللہ تعالی نے تمام ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے صبر کی تلقین کی فرمایا اگر تم کامیابی چاہتے ہو یا یو الذین آ منسبیرو و سواب رو و رابطو و ایمان والو یادین آ منس میرو ایمان والو تم صبر کرو وصابروا اور دوسروں کو صبر کی دعوت دو صبر پر ڈٹے رہو صبر کی دعوت بھی دو اپنوں کو بھی صبر کی تلقین کرو ور بھی تس میں تم جڑے رہو آپس میں تم ملے رہو اتفاق کے ساتھ رہو وقت اللہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ رب کی نافانی سے بچاؤ لال نقو تفلتا کہ تم کامیاب ہو دیکھیں ہر مسلمان کو ہر ایمان والے مومن کو اللہ تعالیٰ کامیابی کی بشارت دی ہے چار شرطوں کے ساتھ جب یہ چار شرطیں چار چیزیں بیک وقت کوئی مومن اپنے اندر پیدا کرتا ہے تبھی وہ مومن کا کامیاب ہوتا ہے یا یو الذین آمنوا منسور ایمان والو صور کرو و سا برو شا صبر کی تنقید بھی کرو ورا تو آپس میں ملے رہو پھر اللہ رب العمت اللہ اللہ کی نافرمانی سے بچو برائیوں سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو فلاح اور کامیابی دنیا اور آخرت کی سرخروئی اللہ تعالی نے صبر میں رکھا ہے اسی لیے اللہ رب العالمین نے قدم قدم پر صبر کی ہمیں سورت البرا کی عکایت پر نگاہ رکھے اللہ آشابت اے ایمان والو تمہیں ہم ضرور بے ضرور آزم آئیں گے تمہارے جان میں تمہارے مال میں تمہاری اولاد میں تمہارے کاروبار میں بیماری کے ذریعے پریشانی میں متعاع کر کے موت اور حیات دے کر کے ہر اعتبار سے تمہیں آزمائیں گے وبشری سہابین اللہ نے فرمایا اے نبی صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیں کہ جب میری طرف سے کوئی آفت کوئی بھلا کوئی مصیبت یہ ہمارے راہ میں ہمارے دین کے لیے کوئی تکلیف اور مصیبت ان کے اوپر آئے تو ان سے کہیں اس صبر سے کام وب شیر ان کو خوشخبری سنا دے صبر کرنے والے کی پھر آگے تفصیل بتائی صبر کرنے والے کون ہیں اللہ دینا افاوت ا مصیبت کی جن پر بڑی یا چھوٹی کوئی مصیبت آتی ہے تو مصیبت میں کہتے انلہ ہی و انا ارحی راجا انا للہ و انا عرحی راجہ اون اللہ الحم صلاوات الربرحمٰ یہی لوگ ہیں جن پر جنہوں نے صبر کیا جن پر اللہ تعالی کی رحمت اللہ کرم نوازیاں اللہ کی نوازشیں ہوتی ہیں اور سب سے بڑی چیز یہ محتدون یہ اللہ رب العالمین کی طرح سے یہ لوگ ہیں جن کو ہدایت ملی ہے تو ہمیشہ زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ انسان اپنی کامیابی کا سب سے بڑا اسلحہ صبر کرا دے جیسے کہ امیر المن امر عبد الختاب رضی اللہ تعالی ان خطبہ دے رہے تھے فرمایا اے لو خیرو اے سینا اب صبر ہمارا سب سے بڑا سرمایہ صبر ہے سب سے بڑی کامیابی ہم لوگوں کو جو دنیا میں ملی ساری دنیا کو ہم نے فتح کر لیا اس کی وجہ صبر ہے صبر آپ کریں اور یہ صبر جو ہے تین طرح سے آپ کریں اس کو اچھی طرح سے دہن کریں آپ صبر کریں اور تین طریقے کا صبر کریں یا یوں ہے صبر کی تین قسمیں ہوتی ہیں نمبر ایک صبر الف اللہ تعالی کی فرما برداری شریعت کی پابندی کتاب و سنت پر چلنے میں جتنی بھی تکلیفیں جتنی بھی مشکلات جتنی بھی پریشانیاں آئیں آپ صبر سے کام کریں صبر سے ڈٹے رہیں اللہ کی فرما برداری دین داری شریعت کی پابندی نہ چھوڑیں آپ ہمت کر کے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہوئے صبر کریں دین پر ڈٹے رہیں یہ صبر کا سب سے پہلا مقام ہے جس کو کہتے ہیں صبر پارک اللہ کے اطاعت و فرما برداری پر صبر کرنا اور یہ بھی یاد رکھیں فتنے کے دور میں جب شریعت کی پابندی دین پر چلنا سنت پر عمل کرنا اللہ اس کے رسول کے حکام کی پابندی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو یاد کہ جتنا مشکل ہوگا جتنی آپ کو تکلیف آئے گی اتنا ہی زیادہ نیک کی آپ کے نیک عمل کا اللہ تعالیٰ عجر و ثواب بھی بڑھاتے جائیں گے جتنی پریشانی اٹھائیں گے نیک عمل کرنے میں اتنا ہی جتنا آپ کو صبر کرنا پڑے گا اتنا ہی زیادہ عزر و ثواب بھی اللہ تعالی بڑھائیں گے یا بھی آپ کی بلند کرتے جائیں گے درجات دلند ہوگی نمبر دو گنا صبر عدل گناہوں اور برائیوں سے بچنے کے لیے گناہوں اور برائیوں سے بچنے میں کتنی بھی تکلیف آئے آپ بناہ نہ کریں برائی نہ کریں کتنا بھی آپ کو نقصان اٹھانا پڑے آپ کو خسارا اٹھانا پڑے آپ کو باتیں سننی پڑے آپ کو تکلیف دی جائے لیکن آپ سب کچھ برداست کر لیں صبر کرنے لیکن برائی نہ کریں کتنا بھی آپ کو نقصان اور خسارا نہ آئے لیکن رب نے جس چیز کو حرام کیا جس سے منع کر دیا جیسے رب کی نافرمانی کو میں نہیں کرتا یہ صبر کی دوسری قسم ہے صبر انلماسیا اس کی بڑی فضیلت آئی ہے اللہ تعالی اس مصیبت میں اس صبر پر جو لوگ قائم رہتے ہیں اللہ دنیا اور آخرت کی بڑے بڑے درجات سے نوازتا ہے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی یوسف علیہ سلاط وسلام پورا قصہ بیان کیا لیکن ایک حرام کام سے بچنے کے لیے انہوں نے حرام نہیں کریں گے جیل میں جانا پڑا جیل میں چلے گئے کتنے بھی تکلیف دی گئی تکلیف برداشت کیا لیکن رب کی نافرمانی نہیں کی اللہ تعالی نے ساری پریشانیاں دور کر دیں جیل میں گئے جیل سے نکلے اللہ تعالی نے ان کو نہ وہ نبوت اور رشالت دے کر کے نبی بھی بنا دیا اور اللہ تعالی نے بادشاہ بھی بنا دیا کتنی بڑی دولت سے نوازا پورے واقعات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مظفر یوسف ہماری بندی سمجھ گئی ان و یصبر جو اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے اور صبر کرتا ہے اللہ ایسی ہی نیک لوگوں کو اجرس بدلہ دیتے ہیں آپ کسی تکلیف میں صبر کریں گے اور برائی سے بچیں گے اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے کتنی بھی تکلیف آئے صبر کریں گے تو ایک دن اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے بڑا اعلی مقام اور مرتبہ آپ کو دے گا کہ اللہ کا وعدہ ہے اور تاریخ اس پر شاہد ہے نمبر تین صبر کی تیسری قسم جو ہے وہ ہے اللہ اکبر صبر علی المصیبہ اللہ تعالی کی طرف سے بنائیں مصیبتیں آپ کے مقدر میں ہیں چانی مالی مصیبت طرح طرح کی بیماریاں اولاد سے پریشانیاں پتہ نہیں کبھی اولاد کا نہ ملنا پتہ نہیں کتنی پریشانیاں اللہ تعالی کی طرف سے آتی کتنی بھی پریشانیاں آئیں آپ جب پریشانی آئے تو ان للہ ہی و انا اللہ ہی راجہ اون اللہ تعالیٰ وقت اس پر بڑا عجر و ثواب دیتے ہیں اور اگر اس کے ساتھ ساتھ ایک دعا اور پڑھ لیں انہ و انا اللہ اللہ و اجر نیسی مصیبتی و اخلیف علی خبینہ یہ دعا آپ یاد ہیں جہاں آپ پر کوئی دنیاوی مصیبت آئے کوئی پریشانی آئے آپ اللہ تعالی کے لیے صبر کریں اور فوراً پڑھیں انا ل وہ اننا الہ راج ار اور پھر یہ دعا پڑھ لے اللہ اجرنی تی مصیبتی وہ اخلیف اے اللہ اس مصیبت میں صبر کرنے کا جو عجر ثواب ہے اللہ مجھے وہ ثواب دے دے اللہ اس ثواب سے محسوس نہیں کرتا کرنا میں تیرے لیے صبر کرتا ہوں اور اللہ جو میرا نقصان ہوا ہے جو میری چیز گئی ہے اللہ تعالیٰ اس سے اچھی چیز مجھے دے دے اس کا نیمل بدر عطا کر دے, دے تو اللہ صلی شاہ فرمایا جب بھی کوئی انسان مصیبت آئی یہ دعا پڑھے گا انجن اللہ اجن اتنی فی و اخلیف علی خیر امنہ تو اللہ تعالیٰ جو چیز اس کی گئی ہے اس سے بہتر اور اس سے اعلی درجے کی چیز اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرے گا تو ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ صبر سے کام لیں اور یہی چھٹا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا تھا ولی ربی کا فصبر اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے والا بنائے اور صبر کی تینوں اقسام اپنانے کی توفیق دے اور صبر کا جو عجر و اور نیمن بدل کا اللہ نے وعدہ دیا ہے کیا ہے ہم سب اس کا مستحق بنائے اکول اللہ